دو سو چوراسی نمبر آئے کے کریمہ اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ اعلیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للہ ہماف سماواتی ومافل عرض اور اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو کچھ کے آسمانوں میں ہے وما فل عرض اور جو کچھ کے زمین میں ہے اب یہاں سے جو یہ آیات ہیں اللہ تعالی نے نازل کی یہ پہلی آیت بہت پہلے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو اس آیت پر بڑا اشکال پیش آیا کیونکہ اللہ کا نے فرمایا کہ تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ کے زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ ہی ان کا مالک ہے اور اللہ جیسے چاہے ان چیزوں کو استعمال کروائے اور اللہ جیسے چاہے کسی کو بخش دے اور چاہے تو ان چیزوں کو کسی سے بھی چھین لے ملکیت اس کی وہ انتب اور اگر تم ظاہر کرو بدا کسی چیز کا ظاہر کرنا ما اس چیز کو فی انفسکم جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس چیز کو ظاہر کرو جو کچھ کے تمہارے دل میں ہے وہ او تخو یا تم اسے چھپاؤ یوحاصب کمب اللہ اللہ تمہارا حساب ان سب چیزوں پر لے گا اس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو تو بھی اچھائی کو چھپا کے رکھتے ہو گنا کو دل میں تمہارے جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس کا حساب لینا ہے اور اس حساب کو لینے کے بعد ف یغ اور وہ بخش دے گا لے میں یشا جس کو وہ چاہے وہ یو عذب اور وہ عذاب دے گا میں یشا جس کو وہ چاہے تو مغفرت اور عذاب دونوں اس کی مشیت پہ موقوف ہو گئے اس کے چاہنے پہ کہ وہ چاہیں تو عذاب دیں اور چاہیں تو بخش دیں باقی تمہارے دل میں جو کچھ چیز آتی ہے وہ بھی اور جو تم ظاہر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہر چیز کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا یہ آیت جب سنی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے رضی اللہ عنہ سے کچھ لوگ اپنی سواریوں پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت شدید چیز ہے اگر ہر ہر چیز کا حساب ہونا ہے تو ہمارے دل میں تو بیسوں طرح کے خیالات گزرتے ہیں پھر تو کوئی بھی نہیں بچا اور عمومی طور پہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بڑی ہی اس آیت سے ایک طرح کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ بچے گا کون اگر یہی چیز ہے یہی معیار ہے تو پھر تو کوئی نہیں بچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے نہ ہو جاؤ جیسے بنی اسرائیل ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا سمعنا نہ ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کی نا فرمانی کی بلکہ تم کہو کہ سمعڑنا و اتانا اللہ ہم نے آپ کی یہ بات سنی اور اللہ ہم اس میں بھی آپ کی بات کو مانتے ہیں وہ فرانہ کرب بنا پرورتگار ہمیں بخشتے جو بھی چیز ہے دل میں ہے یا ظاہر میں ہے اور بھائی لیکل مسیر اور تیری طرف ہم نے لوٹ کر آنا تو صحابہ کے رضی اللہ عنہ اتنے صحیح لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہی کہیں گے تو اللہ کا عالی نے اس کے بعد پھر اگلی آیت نازل کی اور بعض ذرات کہتے ہیں کہ ایک سال تک یہ کیفیت رہی اور اللہ تعالی نے اس کے بعد آیت نازل کی جو بالکل آخری آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا لا يقلف اللہ نفسن اللہ اور اللہ کسی جان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکے سہ سکے تو اس لیے حسط عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ معافی انفسم و تخفو یو حاصب کم بہ اللہ یہ جملہ منسوخ ہوا ہے لا یقل اللہ نفسن اللہ سے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ تمہارے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہوگی اللہ نے یہ بعد میں آیت نازل کی کہ بس اللہ اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی جس کی گنجائش ہے تو دل کے معاملہ اس سے نکل گیا یہ آیت منسوخ ہوگی لیکن حضرت اب نے ابن عباس اللہ نما سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی منسوخ ہونے کی بات نہیں اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا کہ وہ ان تبدو معافی انف کم جو کچھ کے تمہارے جی میں ہے اندر تمہارے عقیدے کے متعلق تم اسے ظاہر کرتے ہو اندر نفاق ہے اور اسلام کا اظہار کرتے ہو اور اندر کفر ہے اور تم کہتے ہو اسلام کو او تخفو یا تم اسے چھپا کر رکھو یو حاصب کمبہ اللہ اللہ تمہارا حساب اس پر لے گا تو نفاق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ اندر اپنے کچھ رکھتے تھے ظاہر کچھ کرتے تھے فیاغفر غفیر علی شاہ اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا ویعذب عزب و شاہ اور جسے اللہ چاہے گا عذاب دے گا اللہ عالا کل شعین قدیر اور یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ اپنی ساری مخلوق کو بغیر وجہ بیان کیے بڑے سے بڑے عبادت گزار اور فاسق و فاجر سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا عدل ہے اس کا انصاف ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ یہ کیوں کیا ہے اس لیے کہ مالک اور سب کو بخش دے سب کو جنت میں لے جائے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی رحمت کو محدود کر دے اور یہ کہے کہ کافر کو کیوں جنت دے دی اس کی رحمت ہے جو چاہے سو کرے ال اطلاق ایب سارے رائٹس اللہ کے ہیں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت کسی چیز میں بھی شک کرے یہ ہے عقیدہ اور ہوگا کیا وہ یہ کہ اللہ نے جیسے کہہ دیا کہ جو انسان ایمان پہ ہوگا اللہ تعالی اس کی بخشش فرمائے گا اور کافروں سے اللہ حساب لے گا جیسے کہ خدا نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے لیکن فرض کرو اس کے برعکس ہو جائے تو کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے کہ کیوں کیا کوئی نہیں پوچھ سکتا اس لیے ارشاد فرمایا کہ فضا غفیر اللہ مہنگے شاہ وہ جس کو چاہیں بخش دیں جس کو چاہیں اللہ عذاب دے دے مشیت پہ موقوف ہے حرمین میں مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ حاضری میں ایک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب پٹھان تھے وہ دعا مانگ رہے تھے ان کی دعا بڑی عجیب لگی وہ پہلے تو یہ کہتا رہا کہ اللہ یہ کام کر دے خدا یہ, یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے پھر کہنے لگا اللہ ہم سب کو معاف کر دے مجھے بھی کر دے میرے خاندان کو بھی قبیلے کو بھی پھر کہتا ہے او یرا تمہارا کیا جاتا ہے سب کو ہی بخش دے بس معاف کر اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے یار تمہارا کیا چاہتا ہے کر <laughs> عجیب بات اس نے کہی بھیا وہ پھر لمیں گے شاہ بنیں گے جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے پکڑ لے کون اس کو پوچھ سکتا ہے